تم پہ مسکرہ کرو گے تو فائندہ خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا ورنہ ہم بھی کریں گے مسکرہ تم سے جس طرح تم کرتے ہوتا لمونہ تھوڑا ٹھہر جاؤ ہم جان لو گے تم مطلب یہ ہے جو جس وقت وہ عذاب آئے گا تو وہ ہماری طرف سے وہی مسکرہ ہوگا میاں عذاب خزے کون ہے وہ بندہ جو آئے گا اس کے پاس عذاب جو ذلیل کر دے گا اس کو اور اترے گا اوپر اس کے عذاب نہ ختم ہونے والا مقیم ہونے حتی کہ جس وقت آ گیا حکم ہمارا وفارت اور جوش مارا غزب الہی کے تندور نے کل نحمل فیا ہم نے کہا چڑھا لے بیچ اس کشتی کے من کلن من ہر ایک سے یعنی دو دوڑا دو چل لو ایک نر اور مادہ کا اور اپنے آہل والوں کو بھی چڑھا لے علا من سبک مگر وہ تیرے آہل والے جن کی ہلاکت کئی بات پہلے گزر چکی ہے اللہ من سبک الن کی ہلاکت کی بات پہلے گزر چکی ہے من آ موبی چڑھا لے جو ایماندار ہیں وما ما نئی ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اللہ کلیل مگر بہت تھوڑے آدمی اسی پچاسی وکالر کبوفی آسم اللہ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آؤ مارکا آؤ اس باول حق نہیں کہنا بلکہ یوں کہو ارکبو فیہ بسم اللہ چڑ جاؤ اس کشتی میں اللہ کا نام لے کر اللہ کی برکت سے مجرحا چلنا ہے اس کا و مرساہا ٹھائرنا ہے اس کا اِنَّا رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ وحیتہ جریبہم فی موجن کل جبال اس حال میں وہ کشتی تھی جو چل رہی تھی ان کو لے کر فی موجن کل جبال پانی کی اتنی موجیں تھیں جس طرح پہار نظر آتے ہیں ونادہ انون ابنہ بلائی انو نے اپنے سکے بیٹے کو اور وہ تھا اس وقت ایک کنارے کی طرف کہنے لگا بنیا پیارے بچڑو کب مانا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ بلا تک مل کافرین نہ ہو جا ان کے ساتھ والا جو کافر ہیں اس نے کہا جی ان قریب میں ٹکانا پکڑ لوں گا ایک پہاڑ پر وہ بچا لے گا مجھ کو پانی کی غور سے اس وقت علیہ السلام نے فرمایا لا آ سم لا معصوم مل لا ہاں لا آ سم للمعصوم لاسومی من امر الا من رہ آج کوئی کسی کو بچانے والا کوئی نہیں بجز اس کے جس پر اللہ رحم دے یہاں مستثنا من ہو جو ہے مفول وہ پہلے اللہ سے پہلے آپ مقدر مانیں گے ہاں جی لا آسمل اليوم لا آسمل اليوم من عمر اللہ ہے مقدورن معصومن مقدورن نہیں کوئی آج کسی کو بچانے والا لا آسما نہیں کوئی کسی کو بچانے والا یہ کسی کو والا مفول جو ہے معذوف مانا جائے گا تاکہ اس تشنا کو متصل نہ مان منقطع نہ ماننا پڑے متصل ہی رہے علامہ مگر وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ رحم کر دے وہ بینہم ہو اتنے میں ہائل ہو گئی آر بن گئی باپ بیٹا دونوں کے درمیان پانی کی موج فکان المغرقین پس ہو گیا نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے والوں میں پانی درمیان میں آیا تو وہ آڑ بن گئی یعنی نوح علیہ اسلام نے اس کو نہ دیکھا اور اس نے باپ کو نہ دیکھا پانی کا پردہ بھی ایسا ہے نا کہ جس کے ساتھ زندہ پیغمبر بھی دیکھ نہیں سکتا اس لیے حالہ کا لفظ بولا ہے حائل ہو گئی درمیان باپ بیٹے دونوں کے ہاں جی وکیل کہا گیا اللہ کی طرف سے او زمین نگل جا اپنی پانی کو آسمان اقلئی کھینچ لے تھوڑا کر کمی کر دے اپنی پانی کی وغیز ماؤ گھٹا دیا گیا پانی وکوزی اللہ اور تو ختم کر دیا گیا سارا معاملہ وسط الدیے اور ٹھہر گئی وہ کشتی اس جودی پہاڑ پر جو آرمینیا کے شہروں میں سے ایک شہر کے پاس تھا الجیے جودی, جودی پہاڑ پر حضرت عمر کے ہاتھ پہ وہ آرمینیا آذربائیجان جان اور آرمینیا فتح ہوئے تھے الظالمین اور کہا گیا ہلاکت لانا تو ظالم قوم کے لیے پھر بلایا نو نے اپنے رب کو اور کہنے لگے اور رب میرے تاکہ یہ بیٹا میرا تو میرا سکا بیٹا تھا کوئی بگاڑنا تو نہیں تھا من آلی میرا گھر جم بیٹا تھا ان و حکو اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے تُو نے تو کہا تھا کہ اپنے اہل کو بھی چڑھا لے جب یہ میری اہل میں تھا وہ انتہم اللہ اللہ نے فرمایا یا نو ہو ان تاکی وہ کنان اس اہل میں سے نہیں ہے جس اہل کے بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ کا پیچھے ہے نا وہ اہلا من احمد زوجین وہ اہلا کا یہ ان یہ بیٹا تیرا اس اہل میں سے نہیں ہے لئے من اہل کا اس اہل میں سے نہیں ہے جس اہل کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا ابن عباس قطع مجاہد زہاق سب نے مانا یہی کیا ہے ان لئے من اہلک تحقیق وہ کنان اس اہل سے نہیں ہے جس تیرے اہل کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا ان لون غیر و سالن یہ جو توں نے دعا مانگی ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ان عمل غیر و سالین یہ جو توں نے کہا ہے کہ ان نبنی من لی یہ کوئی اچھا کام آپ نے نہیں کیا ان غیر و سالین کو نہ کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہ کوئی یہیں یعنی بائیں بائیں کرنے کی ضرورت کتنا صاف مانا ان غیر و سال یہ درخواست جو آپ نے دی ہے دی ہے نا درخواست یہ عمل غیر وین یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے فلا تس نے علم نہ مانگنا نہ پوچھنا مجھ سے اس کام کی بابت جس کا آپ کو علم نہیں ہے میں آئندہ کے لیے نصیحت کرتا ہوں انتقون میں نل جاہلی ایسی باتیں تو وہ کرتے ہیں جن کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا اور آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے وعدہ کس اہل کا کیا تھا اور تو کس اہل کے لیے مانگ رہا تمبی ہو گئی کہنے لگے رب بکا ان کا مالا سلیب ہی میرے رب میں پنا مانگتا ہوں تری تیری ذات کو طویز بناتا ہوں ان کا اس سے کہ میں پوچھوں آئندہ وہ بات جو میرے علم میں نہیں ہو وہ اللہ تک اب معاف کر دے اگر تو معاف نہیں کرے گا مجھے وہ ہمنی اور اوپر اپنی رحمت کے چھانٹے نہیں دے دے گا اکمن القاصری ہو رہوں گا میں زیان کرنے والوں میں سے الخاسرین زیانکار کار آدمی نقصان کرنے والوں کی لیا نو ہو بے تے سلام کہا گیا اے نو اتر بے سلام منا ہماری طرف سے نری سلامتیاں ہوں تیرے لیے نہ کا گا اور نیری برکتیں ہوں اوپر تیرے اللہ امامن ما کا اور ان ٹولوں پر بھی ان ٹولوں پر بھی برکت ہو جو تیرے ساتھ ہیں اوما کون سے ٹولے حیوانوں کے جنات میں سے انسانوں میں سے مرد و عورت کا جوڑا ہو گیا سارے ٹولے ہیں نا ان کے ٹولے ہونے کی کیا دلیل ہے اللہ امامن کی یہ ٹولے یہ جماعتیں ہیں نہیں جوڑے تو ہیں ٹولے اوم من جو ہے بھائی قرآن ان کو تمام کائنات کے جانداروں کو کیا کہتا ہے جوڑا کہتا ہے ٹولہ کہتا ہے مامنت فل تار یتیر بے جنا ہے اللہ او مامون او مامون یعنی ان کو ہر جاندار جتنی جنس ہیں ہر جنس اپنی جگہ پہ کیا ہے وہ ایک امت ہے جماعت ہے جاندار کو زویل القول کو غیر زویل عقول کو جو بھی ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ امت ہے یعنی جماعت ہے ہر جماعت ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے جاندار اس وقت موجود تھے تمام جانداروں میں سے چاہے وہ حیوان ہو چلا مار پھا دو دو تمام جاندار جو ہے ان میں سے جوڑا جوڑا ہر جاندار کا انہوں نے سوار کیا تھا اس لیے کہہ رہے ہیں نا اللہ امامن کئی امتیں کئی جماعتیں تھیں انسان کی تو ایک جماعت ہو گئی مرد عورت کا جوڑا ایماندار ہو گئے وہ ہو گئے باقی جتنے حیوان موجود تھے کتنے تھے یہ اللہ ہی جانے نہایت تھوڑے ہی ہونے کیوں اس لیے کہ حضرت آدم اور حضرت نو کے درمیان فاصلہ تھوڑا ہی ہے زیادہ لمبا چوڑا نہیں فاصلہ اس واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی محدود علاقہ ہوگا جو آباد تھا جہاں یہ عذاب آیا ہے طوفان والا یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جہاں تک آبادی ہوگی وہاں تک طوفان آیا ہوگا اور جہاں تک آبادی ہوگی وہ آبادی مختصر ہوگی ضرور کیونکہ اتنی پھیلاوٹ تو تھی نہیں اس لیے حیوان کے جوڑے جوڑے وہ بھی محدود ہی ہوں گے خدا جانے خنزیر اس وقت تھا یا نہیں تھا اگر ہو بھی تو پھر بھی اس میں تو ہمیں فائدہ ہے مشرق کو تو پھر بھی نقصان ہے نا کہ موہد کے پاس خنزیر تو بیٹھ سکتا ہے مگر مشرق بیٹا نہیں بیٹھ سکتا بہرحال مقصد یہ ہے کہ اومم ان سے مراد یہ ہے کہ پلیت یا پاک جتنے بھی نجس جانور تھے اس وقت جتنے موجود تھے سب کو چونکہ ایک جماعت کہا گیا ہے اور یہاں تمام جماعتوں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا اور ان تمام جماعتوں پر بھی سلامتی ہو جو تیرے کٹھے بیٹھے ہیں کشتی میں اومم ان سن امت اور کئی امتیں ایسی ہیں جو ان قریب ان کو نفا اٹھانے دیں گے پھر مصحم منا پھر کیچ کر لے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب درد ناک وہ جو کفر کریں گے اور شرک کریں گے ہاں صداقت نبی علیہ السلام یہ ہے وہ خبر غیب کی جو وہی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف ماں کن تعلق انتا نہیں ہے تو جانتا اس کو نہ تھا نہ تیری قوم جانتی تھی اس سے پہلے لہذا جب تو اتنا سچا پیغمبر پر ہے اب یہ مکے والے جو بخالفت کر رہے ہیں تو فصر اپنے آپ کو تھام کے رکھو ان نل آ دوسری دلیل نقلی اور تنویر داوا پر حضرت حود علیہ السلام کے واقعہ سے یہ جتنے واقعات ہیں یہ تنویر کے لیے ہیں اور آدیوں کی طرف ان کے بھائی ہُو کو کہنے لگے اوب ان اللہ الہ غیر غیرو انتم مفترون یہ کہا ہر پیغمبر نے پہلا واد جو کیا, بھی بھی بھی بھی جو کیا ہے سے لفظ یہ ہے اوبد اللہ کیا ہے اوب اللہ اور معلوم ہو گیا کہ یہ لا الہ اللہ یہ داخلہ فارم ہے اصل اسلام میں داخل ہونے کا کیا ہے یہ فارم ہے ورنہ اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ ہے اوبد اللہ اللہ کی عبادت کرو جب اللہ کی عبادت کے آدمی مست ہو جائے تو پھر دوسری طرف شر کرنے کی گنجائش بھی نہیں رہتی اسی واسطے یہ اختلاف بھی ہے کہ سب سے پہلے امبیا جو آئے انہوں نے ڈرانا شروع کیا یا خوش خبری دینا شروع کیا اول ما قال رسول من رسول رب العالمین بشرا سب سے پہلا رسول جو آیا اس نے کیا آ کے ڈرایا ہے یا اس نے خوشخبری دی ہے تو تمام امت کا تقریباً اتفاق ہے اور قرآن مقدس کا رخ بھی اسی طرف ہے کہ سب سے پہلے آئے انبیاء اللہ کے رسول تو انہوں نے قوموں کو ڈرایا اور ڈرایا اس سے جاتا ہے جب کوئی آدمی کام غلط کر رہا ہو معلوم ہوا لوگ شرک کر رہے تھے جس کے گندے نتیجوں سے آ کے پیغمبروں نے ڈرایا اس بنا پھر لا الہ اللہ کا عنوان رکھا گیا کیونکہ لوگ شرک کے اندر چکے تھے مست اس واسطے اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کا فارم رکھا گیا لا الہ الا اللہ لہذا جو لا الہ اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے باقی رہ گیا کہ اس پہ سب سے پہلا فرض کیا ہوگا وہ یہی ہے مالکم من الہن اللہ کی عبادت کرے جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا اس میں سستی کرتا ہے یا غفلت کرتا ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ شرک کا واز کرے کہے شرک کرنا گنا ہے گناہ ہے گنا ہے کیونکہ جب وہ پہلے اللہ کے حکم کا نافرمانی کر رہا ہے تو دوسرے حکم کو کیوں کر وہ اپنا سکتا ہے اس لیے سب سے پہلے خیال کرو خود اپنے اندر کے ہمارے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے اگر عبادت کے اندر آپ کوتا ہی سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھ سکتے چل جائے کہ شرک کی تردید کرنے کے لیے شروع ہو جائیں ہاں. ہاں اس لیے خیال کر لو پہلے یہ معمولی معاملہ نہیں یہ نماز ہو گئی روزہ ہو گیا حج ہو گیا زکوۃ ہو گئی یعنی جتنی نیکیاں ہیں جی عبادات ہیں سب سے پہلا حکم یہی ہے اس لیے نا و والا خمسن شہادت اللہ عنوان اللہ. ہو گیا کہ نہیں فارم ہو گیا آگے دیکھ لو ساری عبادات کا ذکر ہے یعنی لا الہ اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہے بندے پر عبادت کرنا فرض ہوتی ہے اپنے اللہ کی عبادت کرنے جو اللہ کی عبادت میں کوتا ہی کرتا ہے اسے کوئی حق نہیں کہا تو شریخ باللہ شرک کرنا گناہ ہے یار ہی دیونا گناہ ہے نہیں جب تو خود کافر ہے تو آگے تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت پہلا حکم تو یہ ہے کہ اوبد اللہ حربا اپنے اللہ کی عبادت کرو اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے آدمی اگر صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرے اللہ کی قسم ہے وہ شرک نہیں کر سکتا کیونکہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اللہ کے بغیر کسی اور سوچ اور فکر میں پڑے صحیح معنی میں عبادت جو ہے وہ چونکہ ساتھ ساتھ دنیاوی تکلیفوں کا علاج بھی بنتی جاتی ہے اور اپنے دل کی جو آرزو ہوتی ہے وہ پورا ہونے کا سبب بھی اسی عبادت میں بنتا رہ جاتا ہے اس لیے آدمی شرک کر سکتا ہی نہیں ہے لہذا پہلا حکم جو ہے کلمہ پڑھنے والے کے لیے وہ ہے او اپنے اللہ کی عبادت کرو ہاں اس لیے ٹیڑے ٹےڑے رکھو کیے کرو چلو جی <تصفح> یا قوم الا علیہ آجرا اے میری برادری میں نہیں مانگتا تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مزدوری میری مگر اس ذات پہ فاتارانی جس نے مجھے عدم سے چیر کے نکالا فالا تا کے لو یا کوم او میری برادری معافی مانگ لو اپنے رب سے پھر متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف معافی مانگ لو اپنے رب سے سمتو بو لے پھر یک دم متوجہ ہوگا اس کی طرف اب ایمان سے بتاؤ جو یک دم اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ شرک کر سکے گا دیکھا پیغمبروں کا واضح یہی بتلا رہا ہے نا کہ اصل کمال ہے اللہ کی عبادت قرآن میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور آگے آ ہی جائے گا کہ اللہ کریم کے دربار میں ایک سوال ہوتا ہے فلاں قوم جو تھی فلاں ان کو تو نے بادشاہی بھی دی نبوت بھی دی یہ بھی دیا وہ بھی دیا پھر بھی دیا سے بھی دیا وہ بھی دیا اللہ پاک تو نے اتنا کیوں دیا اللہ جواب دیتے ہیں قانو لنا آبین وہ میری عبادت کیا کرتے تھے کانو لنا وہ ہماری عبادت کرتے تھے معلوم ہوا سارے کمالات کی جڑ ہے اللہ کی عبادت کرنا سب کمالات انسانیات ہیں تو اس وقت دوسرا نمبر ہوتا ہے کہ جب وہ آدمی خود تو عبادت کرنے والا شرک کرتا نہیں اور اگر کبھی اس کو کوئی جھٹکا لگے بھی صحیح تو آپ دیکھ چکے ہیں ان کو مسم ط شیطان تذکروں فیضا ہوں مبسرون متقی آدمی جو ہوتے ہیں جب شیتان کا جھٹکا ان کو لگے وس ڈال رہا ہو بھلا رہا ہو یا شہوت کا کوئی نہ کوئی انگیخت دے رہا ہو تو متقی لوگ کیا ہوتے ہیں تزک کر فوراً بیدار ہو جاتے ہیں فیضا مبصرون انہیں سارا کچھ پتا چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کر رہا ہے اللہ کی طرف وہ فوراً فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کا جو عابد زاہد آدمی ہے اس پہ شیطان کا اثر بھی مشکل ہوتا ہے کیوں جب شیطانی جھٹکا لگنے لگے تو فورن اس کے دل کے اندر بیداری آ جاتی اس لیے آدمی ہر بیماری سے بچنے کے لیے روحانی ہو یا جسمانی بچنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ پابندی سب سے زیادہ کرے تو اللہ کے دربار میں عبادت کرنے کی کریں تاکہ دوسری سہمتیں نزدیک آئیں ہی نہیں اور آئیں تو پول پرشاد ہو جائے اور ان کی واپس ہٹ جائیں خالے کے خالے یہ اس لیے شیطان جو ہے تھا اس بندے پہ سوار ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے جیسا چاہیے حق ادا کرنا اس لیے وہ تما رہتا ہے اس شیطان کو کہ جب اپنے مالک کے معاملے میں یہ اتنی کوتا ہی کر رہا ہے تو تھوں کا ضرور اس پہ اثر کر جائے گا اس لیے پھر وہ قسم قسم کی شیتانیاں پڑھاتا ہے اس واسطے اصل علاج یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو ذوق شوق سے یوں کر کے کرو جیسے آدمی دریا کے اندر غوطہ لگا دیتا ہے تو سوائے اس پانی کے, یا اس کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا پھر جا کے اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اس لیے کہتے ہیں اس تک استغفار کو فار کرو اپنے رب سے پچھلے گناہوں کی آئندہ کے لیے تو بولے یک دم متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف پھر نتیجہ کیا نکلے گا یورسلی سنبھالے کو مدرارن چھوڑ دے گا اللہ تم پر موسلا دھار بارش کوم قوت قوتکم اور بڑھا دے گا تم کو طاقت کے لحاظ سے اور طاقت دے گا تمہاری ولہ تلو مجرمین او واپس انکار نہ کرو جرم کی حالت میں خود تمہارے اندر جرم نہ لگ جائے تناب نتی او نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی واضح بھی کوئی لایا ماجے تناب بھائی نتن نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے ٹھاکروں کو انکول بس تیری بات کے ملا بے مومنی اور نہیں آئے ہم تیرے لیے تیری با... تصدیق کرنے والے بے مومنی مصدقین کی, کی تصدیق کرنے والے نہیں اِن اب پھر تو جو اتنی باتیں کرتا ہے یہ بہکی بہکی کی تھیوں کیوں, کیوں, کیوں کر رہا ہے ہم بتاتے ہیں ان نہیں ہم تو یہی کہیں گے کیا اس کا بازو والے تنا بزو پاگل بنا دیا ہے پاگل بنا دیا ہے تج کو با زوال اطرا کہتے ہیں اس کو جو آدمی بالکل ننگا ہو جائے اے یا تری اصاب کا بے قابل اطرا کا بے آدمی کو لباس جو ہے اتروا کے اس کو بالکل ننگا دھڑنگا کر دینا تاکہ اس کی کیا ہو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دیر عقل انسانیت کے اندر نہیں ہے عقل سے خالی ہے اس لیے اس نے کپڑے سارے اتار دی طرح کا بازو والے اتنا بے سو چھو کر دیا ہے تجھ کو ہمارے باز معبودوں نے برائی کے ساتھ او جمع آدین نا تو کا آرین کھولو سیابی اتحرین کھولو کن سیابی آر کھولو کن سیابی پھٹے پرانے کپڑے جو تیرے وجود پہ تھے وہ بھی اب نہیں رہے اور تو بالکل ننگا دھڑنگا معلوم ہو گیا کہ تیرا دماغ بھی خالی ہو گیا ہے جس طرح تیرا وجود خالی ہے اے طرح کا باز نا موٹا مانا کیا ہے تمہیں پاگل بنا دیا ہے بد دماغ بنا دیا ہے تجھ کو باز آلے ہمارے نے کال انشید تو فرمانے لگے میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو میرے حق میں تو میرا اللہ ہی گواہ واہ شاد انی بری امی تشریقوں اور گواہی دو تم تاکہ میں بالکل بری ہوں تمہارے شرک سے مندون ہی جو شریک بنا رہے ہو تم اللہ کے بغیر فقیدونی مگ چل چل لو میرے بارے میں جمی سارے رل کے سم ملا ضرور مجھے ایک رتے کی مہلت بھی نہ دو توکل تو اللّہ ربی و رب میں تو بھروسہ کر چکا ہوں اللہ پر جو میرا ربی ہے اور تیرا ربی تمہارا بھی ہے وامن دابتن نہیں ہے کوئی جاندار مگر ہو اسی کی گرفت تمہیں ہے اس کی قسمت آخ تم بے ناسی پکڑنے والا اس کے مقصوم سے بے ناسیت ناسیہ کہتے ہیں ماتھے کو اے یعنی اس کی قسمت ساری کی ساری اسی کے قبضے میں ان ربی الا مستقیم میرا رب صحیح راستہ پر ہے اس لیے وہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے ان بے ایمان لوگوں سے بے تعلق ہونا ضروری ہے ان ربی یہ باز اصل پیغمبر کا ہے نا پیغمبر کہہ رہا ہے نا انبی اللہ ان مستقیم میرا رب صحیح راستہ پر ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے لہذا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے ایسے بے ایمانوں سے دور رہنا ضروری ہے فقط اب لگ تو کم ما ر سل تبھی پس اگر پھر بھی پھر جائیں او میرے پیغمبر تو گھبرانے کی ضرورت نہیں قد اب لگ تو کم ماں ارسل تو بھی الم تو, تو نے۔ تا میں تو پہنچا چکا ہوں جو کچھ بھیجا گیا ہوں میں طرف تمہارے میں سارے کا سارا پہنچا چکا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں تخلفی کو من اور بادشاہ بنا دے گا میرا رب ایک دوسری جماعت کو تمہارے علاوہ بعد میں تم کو تباہ کر کے دوسری کوئی جماعت اللہ پیدا کر دے گا ولا تصوریہ تم نہیں نقصان دے سکو گے اس کو کچھ بھی ان ربی اللہ کل شعین حفیظ تیرا رب بھی رب بھی میرا ایسا جو ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا بس جب کیا گیا ہمارا عذاب امرونا ہودن نجات دے دی ام نے کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ آئے رہتے تھے ایمان کی حالت میں بے رحمت اپنی رحمت کے ذریعے ہم من عذاب غلیر اور نجات دے دی ام نے ان کو بڑے سخت عذاب سے وہ تل کا آدن تلک آد یہ ہے آد یہ ہے کہاں ہے آد بریلی کہتے ہیں نا بھائی حدیث میں آتا ہے ما کن تقول حاضر راجولے فی بھائی نبی پاک کیا ہوتے ہیں پاس بیٹھے ہوتے ہیں میت کے اس لیے وہ پوچھتے ہیں ماں کن تقول فی حاضر راجولے ان کا یہ مکالا یہاں ہے تل کا اشارہ ہے مگر یہ دور کے لیے ہے کہاں گزر چکی ہے آد اور اشارہ یوں کیا جا رہا ہے جیسے پاس ویٹ موجود ہوں تل کا آد ان جہاد یات رب انکار کیا انہوں نے اپنے رب کیا یاد کا نافرمانی کی اپنے رسولوں کی پیچھے چلتے رہے پیچھے چلتے رہے حکم ہر جباند کے وہ اتبے فی آد دنیا لانتن پیچھے لگا دیے گا اس دنیا میں لانت اور دن قیامت بھی لانتی ہوں گے خبردار دن کا فرو ابوم لانتی اس لیے ہیں انہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اللہ ابو دل آدن قوم حود خبردار دوری ہو آدیوں کے لیے یعنی قوم حود کے لیے اسی طرح تیسرا قصہ برائے تنویر سمودیوں کی طرف صلی اللہ علیہ السلام کو پیجا انہوں نے کہا یا کام عبداللہ مالک ملان غیرو ہوا انشاکم من الارض اسی اللہ نے اٹھان دیا تم کو زمین سے انشاکم من الارض نشات ہے پیدا کیا وستعمرکم فی آباد کر دیا اللہ نے تم کو زمین میں فستغفرو فستغفرو بس استغفار کرو پہلے کرتوتوں سے سمتو بو الا پھر یکدم متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف انبی قریب ان مجیب میرا رب بہت قریب بھی ہے اور جی جی کر کے جواب بھی دیتا ہے کہنے لگے ہو سالیہ کد کن مرجوا تاکہ تو پہلے تو ہمیں تجھ پہ بڑیاں امیدیں تھیں مرجوان پہلے اس کے کہ آیا تو روکنے کے لیے ہم کو اس بات سے کہ عبادت کریں اس طریقے سے ان کی جن کی عبادت ہمارے اکابرین کرتے تھے وہی شک اور پکی بات ہے ہم تو اس مسئلے میں جس مسئلے کی طرف تو بلاتا ہے اس میں شک کے اندر ہیں ایسا شک جو مریب جو شک کے اندر شک پیدا کرنے والا ہے جس طرح ہیں لیلن لیلن ذیل زلیل بہت گھڑے گھنے سائے کو یعنی بے حد شک ہے تمہارے اس بات میں کال یا کو میں کہنے لگے برادری میری بھلا بتاؤ اگر ہوں میں اوپر کُھلم کھلی دلیل کے میرے اپنے رب کی طرف سے اور دے چکا مجھے اپنی طرف سے اللہ رحمت سرونی من اللہ انہ سید پھر کون امداد کرے گا میری اللہ کی پکڑ سے منبت شلائے اگر میں نا فرمان نہیں کروں اس اللہ کی فما نی غیر تقسیم بس نہیں بڑھا رہے تم مجھے سوائے نقصان کی او قوم میری یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے آ گئی ہے آیت بن کے نشانی بن کے بس چھوڑ دو ان کو چرتی کھاتی رہے اللہ کی زمین میں نہ پہنچنا اس کو برائی کے ساتھ ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب بہت نزدیک والا فاکروا کوچے کاٹ ڈالی انہوں نے اس کی فکا لمت اس وقت اللہ نے فرمایا یا پیغمبر نے اللہ کے حکم سے فرمایا فی دارکم نفع اٹھا لو اپنی حویلی اپنے گھروں میں تین دن کیا ان کو کیا دیا مہلت دی ہے یہ تین دن جو بھائی نفع اٹھا لو کیا کیا جا رہا ہے بظہر کیوں نظر آ رہی ہے گزر چکا ہے سورت توبہ میں وہاں بظاہر کیا تھا امحال تھا یا ایاد تھا یہ تھا. تھا. تھا. جب عذاب آتے ہیں پیغمبر اعلان کرتے ہیں تو اس وقت امحال نہیں ہوتا ایاد ہوتا ہے دھمکی ہوتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو یوں نہ کہنا کہ اچانک ہمیں آ کے لے لیا عذاب نے. نہیں نہیں جتنا انتظام کر سکتے ہو کر لو ہم آ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے کم سلاستا اللہ سبیل الامحال ہاں جی ذلک وعد غیر مکذوب یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے پس جا اگیا جب عذاب مارا نجات دے دیا نے صالح کو اور ان کو جو ایمان لائے تھی اس کے ساتھ اپنی رحمت کے ذریعے و منخزی یوم عیزن اور اس دن کی ذلت سے بھی اپنے بچا لیا ان کو ان رب کو ول کلیل کویل عظیم واخذ الذين ظلموا سیہ تو پکڑ لیا ظالموں کو چیخنے بس ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر کے تباہ ہونے والے یوں تباہ ہوئے کا اللہ گویا کہ وہ کبھی آباد بھی نہیں ہوئے تھے گھروں میں ہوشیار ہو کے سنو سمودیوں نے کفر کیا اپنے رب کا اللہ بو دل اللہ کی رحمت سے بڑے دور نکل گئے بودن ان رحمت بودن بہاد ربراہیم اگلا قصہ دیکھو خدا کی کسم آئے رسول ہمارے ابراہیم کے پاس مبارک لے کے بیٹے کی کہنے لگے سلام علیہ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام مگر یوں ہی جواب دیا نہ ٹھہرا حضرت ابراہیم نہیں ٹھہرا جا آ, بہت جلدی میں لے آیا بچڑا بھونا ہوا فلم را آئی دیا ہوں جب کہ دے قادرت عبراجیم نے ان کے ہاتھ کہ نہیں پہنچ رہے اس کھانے کی طرف نہ کرا, ہم, نہ کرا ہوں ہو انجان سمجھا ان کو نا کہ رہم انجان سمجھا ان کو وہ او جیسا میں خیفا اور ازم رفی نفس ہی خوفا چھپایا اپنے اندر کسی قدر ڈر او جیسا میں نم خیفا ازم رفی نفس ہی خوف چھپایا اپنے اندر کسی قدر خوف جب خوف آیا ماتھے پہ پسینہ آیا کچھ کانپنے بھی شروع ہو گئے حیات قزائی بھی بدل گئی چہرے کی اس وقت انہوں نے دیکھ لیا یہ تو حضرت صاحب ڈر گئے ہیں اس وقت کہنے لگے لا تخف, ڈر نہیں انا علاقوں میں ہم تو بھیجے گئے لوٹوں کی جڑ نکالنے کے لیے ومرا تم عورت ان کی پاس کھڑی تھی فضاحکت شرنا پس ہس پڑی کیوں ہسی تعجب کی وجہ سے ظاہر تعجب کی وجہ سے حس پڑی کہ یہ ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ بے وقوف دیکھو ان کو ہوش بھی کوئی نہیں لوت علیہ اسلام کی قوم کو فبشرنا شرنا سہا کا پس ہم نے مبارک دی اس بی, بی کو اس منورا عصح اور اس اسحاق کے بعد اسحاق کی بعد ہاک کی دی یعنی پوتے کی بھی دے دیت یا وی کہنے لگی اے ہلاکت میری کیا میں جنوں گی حالانکہ میں تو بڈی ہوں بالی شیخا ہاضا بالی موجود ان شیخا ہاضا بالی شیخا حال ہے اور خبر اس کی معذوف ہے حاضاب عالی موجود ان شیخا ہاں جی عجیم کہنے لگے کیا تعجب کر لی ہے اللہ کے حکم سے او اللہ کی رحمت ہو برکت ہو تم پرو آل بیت والو اندی کیوں اس لیے وہ تو صفات جلالیا کا مالک ہے فلم صحابان ابراہیم مر رہو پس جب کے دور ہو گیا ابراہیم سے وہ ڈر دل والا اور آگے پاس خوشخبری اب شروع ہو گیا جھگڑنے لگ گیا ہمارے فرشتوں کے ساتھ لوت اسلام کی قوم کے معاملے میں کیوں جھگڑنے لگ گیا ان ابراہیم کیوں کہ ابراہیم للیم ان بڑے حوصلے والا اب لوٹ لوٹ کے غم اللہ کے دربار میں پیش کرنے والا منیبن اللہ کے خلاف قتن نہ کرنے والا یا ابراہیم آرزانہ فرشتوں نے کہا او ابراہیم ان تلوں سے تیل نہیں نکلتا ہمارے سامنے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں آرز انہزا دوسری طرف متوجہ ہو جا یہ بات چھوڑ ان جا امرو رب کیونکہ آ چکا ہے معاملہ خزب الہی تیرے رب کا وہ انتی مزہ غیر و مردود اور یقینی بات ہے پہنچنے والا ہے ان کے پاس عذاب جو کسی طرح بھی واپس ہٹایا جائے گا قطن نہیں ہاں یہ جو کہتے ہیں اولیا راہرت ازلا تیر گردان اولیا اللہ کو قدرت ہوتی ہے کہ کمان سے تیر اگر چھوڑ دے نا تو تیر آگے جا رہا ہے تو پھر یوں ہی گٹ کر مارتے ہیں نا تو تیر واپس آ جاتا ہے فرضی چارو اللہ پا کیا انہوں غیرو ہمارا تیر چھوٹا ہوا کبھی واپس نہیں آئے گا انہوں را ہسترت تیر جستا باز گردا نند سے راہ جاتو نالو تنسی اب ہم وزا کب ہم ذرا ہاں جی جب آ گیا رسول ہمارے لوت علیہ السلام کے پاس سی ابہم برا لگا ان کا آنا سی ابہم برا لگا ان کا آنا وذاق اب اور تنگ ہو گیا تنگ ہو گیا لوت اللہ علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے ذرا دل, دل تنگ ہو گیا اور کہنے لگا ہائے ہائے ہاضا یوم اصیم آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے وجہ اہو کو مو یو اتنے میں دوڑتے ہوئے آ گئے آ گئی ان کی یو چھتے باولے کی طرح دوڑتے ہوئے آئے گئے ان کی طرف وہ میں قبلوں کا انور پہلے ہی سے وہ کیا کرتے تھے بد کرداریاں ملو نہ سیاح آتے بد کرداریاں کیا کرتے تھے کال یا میں اس وقت کہنے لگے او میری برادری بناتی یہ میری سکی بیٹیاں بیٹھی ہیں اتہرکم یہ تمہارے لیے شادی کرنا چاہو تو بڑی پاک صاف ہیں فتق اللہ یہ کام کرنے سے باز آ جاؤ والا تو خزون فی سہ فی نہل کرو مجھے میرے میرے مہمانوں کے سامنے اللہ سمین کو مرا جو لو رشین کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی مرد دانا کہنے لگے تو خوب جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمارے لئے تیری بیٹیوں میں کوئی حق وہ ان کا لتا علم تحقیق تو البتہ خوب جانتا ہے جو ارادہ ہمارا ہے ہمیں جس کام کی عادت ہے ہم اس لیے آئے ہیں بیٹیوں کے بہن کو ضرورت نہیں ہے کال لو ان کم کتن بالکل سکیے بیٹیاں تو کیا ہے تو اس دور میں تو ابھی تک یہ حکم نہیں آتا یہ ساری تکمیل تو نبی پاک کے دور میں ہوئی ہے. کیا ہوا کیا تمہیں اس میں کوئی شک نہیں <laughs> اپنی شریعت والے قانون ادھر نہ جا کے دوڑا ہو نا ہاں <laughs> جی البتہ یہ بات جو ہے ایک قول ہے یہ ایک قول ہے کہ ان کی اپنی سکیاں بیٹیوں کا نام لیا دوسرا قول یہ ہے کہ ہاولا ہا سارے شہر کے چونکہ بزرگ تھے باپ تھے اس لیے انہوں نے سارے شہر کی عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتیں تھوڑی بیٹھی ہیں ان کے ساتھ شادی کر لو خام خواہ یہ بدماشی کرنی ہے روحانی طور پہ چونکہ بھائی وہ بڑے تھے بزرگ تھے یہ ایک قول یہ ہے مگر اس قول کے اندر کوئی نورانیت کوئی نہیں کیوں وہ اس لیے کہ جب وہ پیغمبر کو اس کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے شریف آدمی بھی نہیں مانتے تھے تو اس کو باپ کے منزلے کس طرح سمجھ سکتے ہیں آئیں اور اس اتنی مخالح کے باوجود حضرت لوت علیہ السلام کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی میری ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں جبکہ وہ ایسا سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی ہے نمبر دو یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں یا بیٹا کہہ کے پھر اس کے ساتھ شادی کرنا یہ ان علاقوں میں روز اول سے مایوب آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے زید کی بیوی سے جب شادی کی تھی تو بکواس کرنے والوں نے شور بچا دیا تھا متبنہ بیٹا جو تھا زید اس نے آزاد کر دیا تو اس کی اس والی حضرت زینب سے شادی کر رہی نبی علیہ السلام نے مگر مخالفین نے تو اس پہ ڈھول مار دیے تھے مجازی طور پہ بھی کسی کو بیٹا یا بیٹی کہنا اور پھر ایسا کرنا کہ اس کو آگے شادی کر کے دینا یا کروا کے دینا یہ ان لوگوں کے اندر عیب سمجھا جاتا تھا اس لیے بھی یہ بات ٹھیک نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہوگا یہ ساری شہر والیاں جو بیٹھیاں یہ میریاں بیٹیاں ہیں اور تم میرے بیٹے ہو تبھی ہو سکتا ہے نا میرے بیٹے ہو اور وہ میریاں بیٹیاں ہیں اس لیے میں تمہارا اس طرح کام کر کے دیتا ہوں یہ ویسے بھی غلط بات ہے اس واسطے صحیح بات تو یہ ہے کہ ہا اولائے بناتی ہن اتحر لکم یہ اپنی سکی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے مگر صرف دفاع کرنا مقصود تھا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو شادی کر کے دے دوں گا میں اور اگر چاہتے بھی صحیح تو اتنی نفری ان کی بیٹیوں کی کہاں سے ہوتی کہ سارے کے سارے بدماش جو ہیں ان کو وہ پوری آ جاتی نہیں صرف ایک دفاع کرنا مقصد تھا کہ میاں عورتوں کے ہوتے ہوئے میں تمہارے حق میں اتنا اچھا ہوں کہ میں اپنی سکی بیٹیاں بھی تم سے شادی کر کے دینے کے لیے تیار ہوں مگر یہ بدماشی نہ کرو میرے مہمانوں کے حق میں مجھے ذلیل نہ کرو ہاں جی کالو لو تو ان ہاں کالا لو ان لی بے کم اس وقت حضرت لوت نے فرمایا کاش تاکیق ہوتا میرے لیے بے کم تمہارے مقابلے میں با مقابلے کی کاش تاکیق ہوتا میرے لیے بےکم بےکم بسبب تمہارے مقابلے کے یا بے بمانہ مقابلہ تمہارے مقابلے میں قوت او آوی لا رکن شدید او آوی یا ٹکانہ پکڑتا میں ایک ایسی جماعت کے جو جنگ جو ہوتی شدید سخت طاقت والے ہوتے یعنی میرا بھی دتھا ہوتا لوگوں کا تو آج میں تمہارا پتا کرتا پر افسوس میرے پاس اتنی طاقت جو زہری طور پہ نہیں کالو یا لو تو اچھا اب سوال تھوڑا سا یہاں بنتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ کیوں کہا جبکہ پیغمبر کی تو ہر بات ہوتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ کی طاقت موجود ہے تو پھر یہ دنیاوی طاقت کا سہارا کیوں لے رہے ہیں تو یہ سوال حقیقت میں نہیں ہوتا کیونکہ جس عالم میں اسباب میں آدمی رہتا ہے ان اسباب کا انکار کرنا بھی کفر ہے ان اسباب کو تو استعمال کرنا پڑتا ہے البتہ وہ اسباب جب آدمی استعمال کر رہا ہو تو بھی توقل کس پہ ہو اللہ پہ اس لیے حضرت نے زہری اسباب جس کے اندر جس عالم اسباب میں رہتے ہیں وہی امر الہ ہی کی وجہ سے ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک یہ نہ کہے کہ میں نے جو اسباب بنائے ہیں دنیا میں ان اسباب کا تذکرہ تو نے کیوں نہیں کیا تیرا دل اور دماغ تو تھا کس کی طرف اللہ کی طرف مگر اسباب کو دنیا کے اندر بنایا جو ہے اس لیے تم نے کیوں نہیں اسباب کا ذکر کیا اس وجہ سے کہتے ہیں لو انلی میں کم قوت اگر ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہے او آوی اللہ رکنن شدید یا میری پارٹی ایسی ہوتی کوئی جو زیادہ مضبوط اور ٹھوس جنگ کرنے والی تو میں تمہارا ابھی ابھی پتا کر لیتا کہ تم کس طرح شوخی بگاڑتے ہو آ اللہ کریم نے اوپر سے کہہ دیا کالو یا لو تو انار روسولو ربے کا فرشتوں نے فورن کہہ دیا انار روسولو ربے کا ہم رسول ہیں تیرے رب کے لئی سلو لا کا گد نہیں پہنچے گے آپ کی طرف فأسر کا من اللیل پس رات کو لے کے چلا جا ایک حصے رات میں اپنے اہل والوں کو ولاف من کو بہادن نہیں مڑ کے دیکھے پیچھے تمہارے تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مور کے بھی نہ دیکھے لمرا تک آسرے بےآلے کا علم را تک یہ علا مستنہ کس سے ہے اصرے سے لا یلتف سے استثنا نہیں مر کے دیکھے کتن نہ دیکھے مر کے تم میں سے کوئی ایک پیچھے مت دیکھے بس آگے ہے نا المرا تک یہ استثنا کس سے ہے اثر بے آہلے کا اللہ تک ہاں اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جانا ان مصیب ہوئے کہ ان نو مصیب اس لیے کہ ان کو پہنچے گا اس کو وہ مصیبت جو پہنچے گی ان کو معلوم ہو گیا جو اس قوم کے اندر جو جس, جس قسم کا عذاب قوم پہ آ رہا ہے اسی قسم کا عذاب اس بی, بی پہ بھی آ رہا ہے اندم مصبو وعدہ ان کے عذاب کا صبح کا ہے اللہ صبح ہو بے کیا صبح قریب نہیں ہے یعنی یقیناً قریب ہے فلم رونا پس جب کہ آ گیا ہمارا وہ حکم بنا دیا ہم نے آلیہ ساف اوپر والے سے کو نیچے والا عیسہ تہوبالا کر دیا امترنا الحیہ ہجارتن اور پھر ہم نے کیا کیا برسا دیا اوپر اس کے پتھروں کی بارش میں سجی لین جو مٹی کی بٹھی پکی ہوئی کی کھنگری تھی منزود ان تہبتا مصومتن اندہ رب کا خاص نشان والے پتھر برسائے تیرے رب کی طرف سے وماہی من الظالمین اببائین اور نہیں ہے وہ ظالموں سے قطن دور وہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ مکہ والے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں وائلہ مدینہ خواہم شوائبا اور مدین والوں کی طرف ان کے ایشو عیب کو بھیجا وہ کرن گیا یا قوم عبداللہ محلکم من اللہ ان غیر ولا تنکس المکیال والمیزان نہ گھٹایا کرو ماپ کرنے میں نہ تول کرنے میں انی اراکم بخیرن میں تو آج دیکھتا ہوں تم بڑے اچھی حالت میں ہو انی اراکم بخیرن میں آج دیکھتا ہوں کہ تم بڑی اچھی حالت میں جا رہے ہو وہ ان موہیت اور تحقیق میں ڈرتا ہوں پر تم کے عذاب اس دن کے جو عذاب ہوگا موہی جو اپنے گھیرے میں لینے والا وہ یا قوم او فل مکھیا ویزانا تھے اے قوم میری او فل مکھیا ویزانا پورا پورا ماپا کرو اور تولا کرو انصاف کے ساتھ نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزوں کے لحاظ سے ولا تاثر مفصدین اور نہ دوڑو زمین میں اس حال کے اندر کے فساد بچانے والے ہو غیر جی ہے مطلب کی دینا کی دینا دینا ہونا وہ چونکہ فساد فل ارض کے جو اسباب بنتے ہیں ان کاموں سے روکا جاتا ہے اعمال صالیہ کے لیے نہیں اس برائی سے یعنی وہ ڈرانے والی چیز جو ہوتی ہے نا وہ توحید سے لے کر ہر وہ چیز جو توحید کے راستے میں مخل ہو رہی ہو اس سے ڈراتے ہیں ہاں جی اعمال سالیہ کی تک تبلیغ نہیں کی جائے بقیت اللہ خیر اللہ کم بچت اللہ کی حلال رز کے حلال رض کی کمائی سے جو اللہ کی طرف سے تمہیں بچت ملے وہ ٹھیک ہے بکیت اللہ خیر اللہ بچت اللہ کی یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایماندار وما انا علیکم حفیظ اور نہیں ہوں میں اوپر تمہارے کنٹرول کرنے والا کرنے لگے او شعیب اصلاط کا کیا دین تیرا کا کمانا دین بھی ہے نا کا ادینوں کا تا کا. کیا تیرا یہ دین جو ہے تو والا یہی مشورہ دیتا ہے تمہیں کہ چھوڑ دیں ہم اس طریقے کو جو پوجتے تھے ہمارے باپ دادا او ان نفا لفی اموالنا والا یا نہ کریں ہم او ان لا نفال یا نہ کریں ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں ہم ان کا البتہ بڑے حوصلے والا بڑا دنا آئے یار تو کام ایسے کہتا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں اور تیرا مشورہ مان لیں بڑا دنا آدمی ہے تو کا لیا کہنے لگے ہو میری کہاں کال یا کہ برادری میری خبر دو تم اگر ہوں میں اوپر کلم کھلی رب کی طرف سے اور دے دیا ہو مجھ کو اللہ نے اپنی طرف سے رزق بھی بڑا پاک بہترین ما ارید و انخال نہیں ارادہ میرا کہ میں مخالفت کروں تمہاری طرف اس بات کے جو روکتا ہوں میں تم کو اس سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا تا, کہ ایک کام میں تم سے تمہیں روکوں اور خود کرنے لگ جاؤں نہ میں آپ بھی پابندی کرتا ہوں مستتا تو نئی ارادہ میرا مگر اسلح کرنے کا اور اسلاح بھی میں کیا کر سکتا ہوں بلکہ مستتا تو جتنی طاقت ہے میری طاقت ہی میری کہاں سے آئی وما توفیقی اللہ بل اللہ. نئی توفیق میری ہے اس کے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میری توفیق ہے ہاں توجی نہول مطلوب نہ خیر جس کو کہتے ہیں توفیق توجی ہوباب نہ یا کہ یجر من کم شکا کی او میری برادری نہ اکسا دے تم کو نہ بھڑکائے تم کو میری مخالفت کہ کہیں پہنچ نہ جائے تم کو مثل اس کے جو پہنچ گیا تھا قوم نو کو ہوت کو اور قوم سالے کو وہاں قوم و لوتن من اور نہیں ہے علیہ اسلام کی قوم بھی کوئی دور تو نہیں گزری ان کا حال دیکھ لو ایر مستغفیرو ربکم استغفار کرو اپنے رب کی سمتوبو علی پھر تو متوجہ ہو جاو اس کی طرف اِنَّا رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود تاکی کہ میرا رب جو ہے رحیم ہے اور ودود ہے ودود از خود محبت کرنے والا کالو یا شوائب وہ کہنے لگے ہو شوائب ہم نہیں سمجھتے بہت ساری وہ باتیں جو تو کرتا ہے و نرا کفینا اور تاقیق ہم تو سمجھتے ہیں تجھ کو ہمارے اندر بالکل کمزور سا ہے ہماری بولی میں کہتے ہیں بھگڑو تو, تو بالکل کمزور سا ہے ایک موک ماری تو تو اٹھ ہی نہ سکسے تو پہ رسول رسال کر کے انا لنرا کفینا صحیفہ تاکیق ہم تو سمجھتے ہیں تجھ کو اپنے اندر بالکل کمزور ساری برادری سے زیادہ کمزور ہی تو آئے ولا ولاحتوں کا اگر نہ ہوتا کبیلا تیرا لم کا, کا اب تک ہم نے تجھ کو قتل کر دیا ہوتا اور تو ہم پر کوئی بڑا نہیں ہے اس وقت کہنے لگے حضرت او کوم میری ارحتی آز علیکم من اللہ کیا میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے اوپر تمہارے اللہ کی طرف سے وَتَّخَصْتُمُ وَوَرَاكُمْ زِحْرِيَا اور بنا لیا ہے تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے زِحْرِيَا پسے پشت ڈال دیا ہے تم نے اللہ کے ذکر کو اِنَّا ربی بما تَعْمَلُونَ مُحِيط تاقیق رب میرا بسوز کے جو کام کرتے ہو تمام کو گھیرے میں لینے والا ہے اے قوم میری کام کرتے جاؤ اپنی جگہ پہ میں بھی کام کر رہا ہوں تھوڑا ٹھہر جاؤ جان لو گے کہ کون ہے جس کے پاس عذاب آتا ہے جو زلیل کر دے اس کو ومن ہو ان اور کون ہے جو بڑا پرلے درجے کا جھوٹا ہے ورتا کے انتظار کرو تحقیق میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں جب کیا گیا ہمارا عذاب نجات دے دی ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے مگر نجات کس طرح ہوئی بے سپیشل ہماری شفقت کی وجہ سے وہاں خزر تو پکڑ لیا کو چیخ نے اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گر کے تباہ ہونے والے گویا کہ نہیں آباد ہوئے تھے اس حویلی میں ارابو دل مدیانہ او دوری ہو مدین والوں کے لیے کما بائے سمو خدا کی قسم میں بھیجا ہم نے موسا کو اپنی آیات دے کے اور ٹھوس دلیل دے کے فروغ کی طرف اس کے درباریوں کی طرف فتح بہو امرا مگر وہ فرونی فتح پیچھے چلتے رہے حکم فرون کے حالانکہ نہیں تھا حکم فرون کا دان پرمبنی نری گمراہی تھی یکومو قوم او یوم کیمت لے آئے گا اپنی قوم کو دن کے آمت کے دنار داخل کروا بیٹھے گا ان تمام کو جہنم میں بہت گندا ہوگا آنا جو آیا ہوا جہنم میں ہوگا وہ اتبے حاضی لانتن پیچھے لگا دیے گا اس دنیا میں لانت اور دن کی آمد کے بھی بہت گند دو اتیا المرفو دو اتیا دیا ہوا ہے جو کچھ اتیا ہے وہ بڑا برا ہے ضال کا من امبا کو زالک من امبا کو دیکھا یہ زال کا اشارہ ہے کہ نہیں ماسوس مبسر کے لیے نہیں ہے کس کے لیے معقول کے لیے من کمن امبا یہ خبریں بستیوں کی جو بیان کر رہے ہیں ہم ان کو اوپر تیرے کئی ان بستیوں میں سے ابھی تک کھڑی ہیں وہ حسین اور کئی ایسی ہیں جو چورا چورا ہو چکی ہیں حضرت علیہ السلام کا کوٹھا ہم نے دیکھا تھا وہ ہاتھ اتنا کرے نا اتنا کھڑے ہو گئے تو اوپر والا بنیرہ جو ہے نا اس تک جاتا ہے اتنا ہی تھا مدینہ عالیہ سے ہزار میل آگے ہیں نا مدائن سالے مشہور ہے وہاں گئے تھے حکومت کی وہ نگرانی میں سیر کرنے کے لیے تو موسا بن نصیر کے کلے پہ گئے وہاں بھول گئے بہرحال حال خیر چلتے چلتے سال علیہ السلام کا مکان ابھی تک موجود ہے شعیب علیہ السلام کا مکان بھی موجود ہے وہ پہاڑی جس سے اونٹنی نکلی تھی وہ ابھی تک موجود ہے ادھر ادھر سے گر گئی ہے اوپر سے اس کا شکل ایسی پہاڑی کے بن گئی جس طرح کوئی آدمی کلاسن کھوپ لے کے کھڑا ہو نا کسی کو مارنے کے لیے وہ قدرتی طور پہ اس کی شکل ایسی بن گئی ہے اور وہ ڈلواڑ جو ہے نا وہ ابھی تک موجود ہے درار جس سے وہ اونٹنی نکلا تھا ہاں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے بڑے قد تھے یہ جھوٹ کہتے ہیں لمبے قد نہیں تھے جس عام انسانوں کا قد ہوتا ہے ایسے کیونکہ ان کے مکانوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اتنے بڑے لمبے چوڑے قد نہیں تھے ان گرمی جانے اوپر لکھا ہوا بھی ہے اور وہ او جو ہے پہاڑی جس سے اٹھنے گئی وہاں بھی لکھا ہوا ہے یادگار کے طور پر ہاں جی فَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر لیکن ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر فَمَا عَغْنَتَ آنُمْ نہیں کام آ سکے ان سے ان کے معبود وہ جن کو بلایا کرتے تھے اللہ کے سوا کو جب بھی لَمَّا جَا عَمْرَ جَبْكَي آگیا حَمَا ہر اللہ کریم تیرے رب کا ما سادو ہم غیر تتبی نہ پڑھایا انہوں نے ان کو سوائے تباہی کے تباہی تباہی تھی علیہ کا یوں ہی ہوتا ہے پکڑ تیرے رب کی جب بھی پکڑتا ہے کسی وسطی والوں کو اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں کیوں پکڑنا اس کا علیم شدید اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہائے ہائے انفی زال کل آیت الخاب اللہ خیرا تاکہ ایک بھی اس کے البتہ بڑی نشانی ہے اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے یہ کیوں یہ جو آخرت والا مقام ظال کا مجموع مجمو اللہ یہ ایسا دن ہے جو کٹھے ہو رہے ہوں گے اس کے لیے لوگ ظال کا مشہور یہ وہی دن ہوگا جس دن میں گواہی دینے والے اور وہ بھی جن کے اوپر گواہی ہوگی وہ بھی ہوئیں گے خرویہ جلم نئی پیچھے ہٹا کے رکھا ہم نے اس قیامت کو مانا اسی طرح لکھنا مانو خیروہ نہیں پیچھے ہٹا کے رکھا ہم نے اس قیامت کو اللہ جلن مگر ایک مدت کے لیے جو گنتی کے لحاظ سے ماد مدت ہے و یوم میاں یوم اطے جس دن آ گیا وہ دن خیال کر کے لکھنا یوم اتے جس دن وہ آ گیا دن سب پر آئے گا یوم یا تے اللہ سے اور وہ دن وہ دن سب پر آئے گا یا اچھا جب سب پر آئے گا تو پھر لا تق اللہ نہیں بول سکے گا کوئی جی نہیں بول سکے گا کوئی جی اللہ بیزنی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ فمن ہم شکیون وسعید کئی ان میں سے بد بخت نکلیں گے اور کئی بالکل سعید نکلیں گے بابخت شکیون یہ بھی گدھے کی آواز ہے شقی ظفیر شہیکن دونوں گدھے کی آواز ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ظفیر گدھے کی آواز شہید خنزیر کی آواز شکفار لہم فیا ظفیر و پر وہ لوگ جو بد بخت ثابت ہوں گے پس وہ جہنم دڑم گریں گے لہم فیح بیچ اس جہنم کے ان کے لیے ظفیر چیخیں ہوں گی اگدے کی آواز والی چیخ بھی ہوگی سور کی آواز والی چیخ بھی ہوگی خالدین فیا ہمیشہ رہیں گے ان میں والارض جب تک رہیں گے آسمان و زمین اللہ ما شاء ربک ہاں ہاں ترقی اللہ ما شاء ربک مگر جو کچھ چاہے گا رب تیرا جو کچھ چاہے گا رب تیرا چاہے مومن ہوں یا چاہے کافر ہوں ایسے مقام پہ اللہ ترقی کے لیے آتا ہے پیچھے گزر چکا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ہاں اگر اللہ نے چاہیا تو جہنم کی جیل میں بھیجنے کے بعد چکی پیسنا بھی ان کے ذمے لگا دے گا ایسے ایسے ہوتے ہیں نا ملزم اور مجرم جن کو سزا دی جاتی ہے مگر اس سزا وہ اس کو بھگتانے کے لیے یا سزا کو نبھانے کے لیے کچھ اور محنت بھی مشقت بھی ان کے ذمے لگا دی جاتی ہے اسی طرح اللہ ماشا ربک جب تک آسمان و زمین رہے یہ کنایا ہے کس سے کہ پوری کائنات ختم ہو سکتی ہے مگر ان پہ اللہ کا عذاب ختم نہیں ہو سکے گا سب ترقی ہوتا ہے سبق انب <يُرِيد> کیونکہ رب تیرا کرنے والا ہے جو کچھ ارادہ کرتا ہے اے پر وہ لوگ جو سوئے جو نیک بخت ثابت ہوں گے مثلاً احمد سعید ہوں گے ففل جنت خالدین فیح پس بیچ جنت کے ہمیشہ رہیں گے اس میں مادامت رضو جب تک رہیں گے آسمان و زمین اللہ ماشا ربوں کا دیکھا یہاں بھی ترقی ہے یعنی اور انعام پہ انعام انعام پہ انعام انعام پہ انعام وہاں اللہ ماشا ربوں کا اور بھی عذاب اور بھی عذاب اور بھی زیادہ عذاب ربو کا تان غیر مجسور اللہ کی یہ دین ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی اے میرے پیغمبر فلاں کوفی فی یا خیال کرنا پہلا حکم فلافی میری یا تین فلاقی آگے نیچے چلے آؤ فص تک امکما اگلے صفہ پر ابتدا میں پہلی ستر فسٹ کتنے ہو گئے دو ہو گئے آگے ولا تت ولا تت تین ہو گئے چوتھا ولا ترکنو ولا ترکنو کتنے ہو گئے چار پانچواں آ کے کتنے ہو گئے فاسبر چھ اب چھ حکم جو ہیں جو ان چھ حکموں پہ عمل کرے گا وہ ہوگا مسلح وہ ہوگا اور مسلح مسلم نہ مسلح اپنی اصلاح کرنے والا اور ایسا آدمی جو ہے ان اللہ یوزی اجرل محسن یہ مسلے جو اپنی اصلاح کرنے والے ہیں ان کو محسن بھی کہا جاتا ہے اور مسلے بھی کہا جاتا ہے ایسے آدمیوں کی محنت اللہ پاک ضائع نہیں کرتا حکم کھول کتنے ہیں ان چھ حکموں پہ جو عمل کرے وہ یوں سمجھو وہ مسلم بھی ہے موسن بھی ہے اور ایسے موسنین کا اجر اللہ ظاہ قطر نہیں کرتا پہلا حکم فلا فی مریتن دوسرا حکم فاستکم کما میرتا تیسرا حکم ولا تتغ چوتھا حکم ولا ترکنو پانچواں حکم کے مسلاتا چھٹا حکم وسندر یہ ہے کتنے حکم ہو سارے چھ اس کا نتیجہ کیا ہے ان اللہ لا اجرل محسنین یہ محسن ہیں جو ان چھ حکموں پہ عمل کرنے والے ہیں ایسے محسنین کی مزدوری ہم ضائع نہیں کرتے ہاں پیچھے چلو اللہ تک فی مری اتما یا نہ ہو جاؤ بیچ شک کے ان سے جو یہ عبادت کر رہے ہیں خیر اللہ کی بالکل شک نہ کرو یقیناً کر رہے ہیں ما یا بھو یا ان کے عبادت کرنے کی وجہ سے تمہیں اپنے مسئلے میں شک نہیں پڑنا چاہیے ما یا بدونا نہیں عبادت کر رہے ہیں مگر جس طرح عبادت کرتے تھے ان کے اکابرین پہلے یہ مڈلا دے مشرے کے وہ انلام ہوں اور تاقیق حمل بتا پورا پورا دیں گے ان کو نصیب ان کا نئی کمی ہوگی خدا کی کسم ہے موسا کو کتاب فخل پھر اختلاف مچا دیا گیا اس میں اور اگر نہ ہوتا بول گزر چکا تیرے رب کی طرف سے لاک نہ ہوں تو ختم کر دیا گیا ہوتا معاملہ دنیا میں ان کے درمیان یعنی تباہ کر دیے جاتے ان لفی شک شکری کیونکہ تحقیق وہ بھی شک کے پڑے ہوئے ہیں ایسا شک جو خود شک کے اندر شک کی مدگم ہے وہ ان کلن لما لب اسم لب اصن فیل معذوف ان تحقیق تحقیق کلن ہرف شرط لما حرف شرط لسن اس کا فیل معذوف شرط کا لن یہ جزا اس کی وہ انکولن تحقیق ہر ایک ہر ایک جب بھی اٹھائے گا لو ضرور پورا رب تیرا ابدلا امال ان کے کا انہو بِمَا يَعْمَلُونَ نبیر فست کے كَمْ کماؤ اے دلائل بہت ہیں میرے پیغمبر ڈٹ جا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے آپ کو منتا ببا کا اور وہ بھی ڈٹ جائیں جو تیرے ساتھ متوجہ ہوئے ہیں ولا اور حد میں رہنا حد سے گزر نہ جانا ان بما تعملون نہ بصیر ولا ترکن جھوک نہ جانا طرف ظالموں کے مشرقوں کی بات کی طرف جھک نہ جانا فتح مسکو منار ورنہ جائے گی تم کو آگ جہنم کی نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ تم امداد کیے جاؤ گے پانچواں صلاح تھا نماز کو قائم کرتے رہو نہ دونوں کنارے دن کے صبح بھی ظہر بھی عصر بھی و زلفم من لہ اور وہ حصے رات کے سات ان بادن سات ان بادن ہر گھڑی کے بعد دوسری گھڑی تیل تیلیالی ضلفن زلف کا کیا معنی ہے سات ایک گھڑی لازے کے بعد دوسرا لازہ ظلفمن اللہ رات کے وہ حصے جو ی بعد دیگر آنے والے ہیں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرو نماز یعنی شام کی اور عشاء کی وہ ان یہ جو توحید کے اعمال ہیں ان الحسنات توحیدی اعمال نماز یہ توحید کا عمل ہے نا توحیدی آمال مطلق نے کیا نہیں مراد ان نلا یہ توحیدی اعمال لے جاتے ہیں برائیوں کو مشکلات کو ظال کا ذکر یہ نصیحت ہے نری کی نری زاکرین نصیت حاصل کرنے والوں کے لیے فص چھٹا حکم کیا وس بر جم کے رائے میرے پیغمبر اپنے آپ کو تھام کے رکھو ان اللہ لا یوزی اجر الموسنی آپ اگر ہونا مقرر تو یہ نو گھنٹے کی تقریر ہے آپ کی کتنے گھنٹے کی ہاں ایٹم تو صرف چھ ہیں مگر آپ سارا قرآن اس پہ سارے کا سارا قرآن جو ہے اس پہ مشتمل کر سکتے ہیں آ کام ہی ایسے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں تشریح صرف انہیں چھ ہی ایٹموں کی ہے پانچک تری ہاں جی فلاولا کان میں نل قرون اس میں ابھی تھی زوایا بقایا چلو اللہ ماشاءاللہ اللہ فلاولہ کان میں نل کرون کیوں نہ ہوا فلاؤ کان میں نل قرون کیوں نہ ہوا وہ تم سے پہلی بستیوں والے جو الو بکی بڑے سردار لوگ تھے الو بکیا اولو تعتن الو سیادن متن الو بکی عطن جو بڑے سردار لوگ تھے من منا والے لوگ تھے وہ کیوں نہ انہوں نے منع کیا فساد کرنے سے زمین میں فساد کرنے سے زمین میں کیوں نہ منع کیا انہوں نے بلکہ علاقہ چھوڑ دو بلکہ وقت تبا لذینہ ظالم بلکہ وہ پیچھے لگے رہے ظالموں کے ماں اترے پھوپھی ماں وہ جو وہ تبال پیچھے لگے رہے ظالم اس دنیا کی عیش کے جو ڈوبے ہوئے تھے بیچ اس دنیا کے عیش کے وہ کانو مجرمین اور تھے وہ بالکل پیشہ ور مجرم اس لیے بیوقوف انہوں نے بڑے لوگوں نے نہ سمجھایا ان کو نہ ان کو منع کیا اللہ کلیلم ممن انجینا میں مگر تھوڑی نفری تھی ایسے سرداروں کی جنہوں نے شرک کو کفر سے منع کیا تو ہم نے ان کو نجات بھی ورنہ اکثر لوگ جو تھے نا الو تاعت الو بکیہ الو سردار لوگ انہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا وماکانہ ربوکہ لیہولے کل قراب ظلمن نئی رب تیرا کے حلاق کرے کسی وستی کو ظلم کے ساتھ اس حال میں کہ وہ لوگ کا ہوں اصلاح کرنے والے ہوں ولو شاہ ربوکہ شاہ کرنا اگر چاہتا رب تیرا البتہ بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی جماعت مگر جیسے پہلے لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے رہے ہیں یوں ہی لا یزالونا آئندہ بھی یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے حق کے ساتھ مانا اسی طرح لکھنا ورنہ مفسرین کے جنگل میں پھنس گئے تو مانے کا پتہ نہیں چلے گا لا یا جیسے پہلے لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے رہے ہیں یوں ہی ولا یزالونا یوں ہی آئندہ بھی ہمیشہ لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں گے اللہ مر رہ ربوں کا اللہ مرحم مر مگر وہ لوگ جن پہ تیرے رب نے رحم کیا وہ قطن اختلاف نہیں کریں گے اور باقی رہا یہ چیز کے اختلاف کیوں کرتے رہیں گے کا خالہ کام اسی اختلاف کے لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کہ اپنے بغیر جبر و اکراہ کے اختلاف کرتے رہیں اور ماننے والوں کو میں دیتا رہ ماننے والوں کو عذاب دیتا کوالم کا کا اسی لیے تو ہم نے ان کو پیدا کیا ہے کہ اپنی مرضی سے اختلاف کرتے رہیں بغیر جبر و اکراہ کے کرتے رہیں اگر جبر و اکراہ ہوتا تو پھر تو بات تھی مگر ہم نے ہر کسی انسان کو اس کے ارادے کو دیر اختیار میں دیا ہے اپنی مرضی سے وہ چاہے تو اختلاف کرے انا ہدینہ اُسبیلا اما شاکرن و اما کفورا اس لیے ولیزال کا خالہ قوم اسی اختلاف کے لیے تو ہم نے ان کو بنایا اب سوال کوئی نہیں وارد ہو سکتا ورنہ لوگ کہتے تھے نا مانا اس کا چونکہ دوسری طرح ابو مسلم خولانی یا امام راضی محضابی والے نے کیا ہے اس لیے اس پہ سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ جب اللہ نے خود پیدا کر دیا اختلاف کے لیے تو پھر اختلاف جو ہے امت کے اندر وہ رحمت ہوا زحمت تو نہ ہوا مجھ شرک اور کوفر کا اپس میں اختلاف ہو توحید شرک کا ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو پیدا ہی اسی لیے کیا والدال کا خالہ اسی اختلاف کے لیے اللہ نے بنایا ہے کہ اپنے اختیار سے لوگ حق کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں اپنے اختیار کے ساتھ و تمت کل ربے کا اور یوں پورا ہو جائے بول تیرے رب کا کہ لم ل منل جنہ تے ونا سے اجمعین و کل ان کس کا روسولے ہر ایک کو بیان کیا ہے ہم نے اوپر تیرے من امبائے رسولے تمام رسولوں کی خبریں یعنی مان و سب تو بے فوادہ کا وہ خبریں جو ثابت کریں ہم ان کے ذریعے تیرے دل کو وجا کفیلا اور آ چکا ہے اس معاملے میں توحید کے دلائل سچے آ چکے ہیں معزت عبرت بھی آ چکی ہے نصیحت بھی آ چکی ہے مومنوں کے لیے تو فرما دے ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے اچھا کام کرو اپنی جگہ پہ ذکر علم و منین مکانت کم انا عاملون ہم بھی عمل کر رہے ہیں ون ذرا انتظار کر لو ہم بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں اور ولی اللہ غیب اس صورت کا خلاصہ نکال دیا اللہ ہی کے قبضے میں ہے غیب آسمان اور زمین کا اسی طرف لوٹائے جاتے ہیں ہر معاملہ کل سب کا سب فا بدھ ہو لہٰذا تو اسی کی عبادت کرو وہ تو اللہ اسی پہ بھروسہ رکھو وہ ماربو کا بےغا فلن